بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> اللّہ صلی علیہ محمد علیہ محمد مرتب حضرت سکن وسماء میں موجود واٹسپ تمام خاران گرامی کو اور تمام سامعین کو اسماسن السلام عرض کرتے ہیں شکر اللہ صلی دراصب برائے خواتین جو ہے درس نمبر گیارہ میں شروع ہوا چاہتا ہے درخت نمبر گیارہ اور بعض کا ترجمہ شدہ فکر اللہ صفحہ نمبر چونتیس ستر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے اذان کے بحث ختم ہونے کے بعد اب نماز سے شروع ہو رہا ہے تو نماز کے شرائط بیان ہونا ہے نماز کے شرائط میں سے ایک جو ہے ایک تو تہارت ہو گیا وہ جو غسل ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ہاں جی اور پھر وجید آگے شاید پھر بھی تفصیلدار ہے ان میں سے ایک قبلی کی طرح رخ کرنا ہے اب نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے جہاں نماز کے نماز پڑھنے کی جگہ پر آکر۔ اپنا رخ چہرہ اور پر جسم کا جسم کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو چہرہ قبلے کی طرف ہونا شرط ہے تو اسی سلسلے میں تفصیلات بیان فرما دیں فرماتے شاہماں استقبال اور قبلات قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں فشر یہ شرط ہے پھر صحتِ صلاح نماز صحیح ہونے کے لیے یعنی اگر انسان جو ہے قبلہ میسر ہوتے ہوئے قبلہ پتہ ہوتے ہوئے اور آپ نماز کے کوئی پریشانی کوئی مجبوری کچھ بھی نہیں ہے ابھی بعد میں آ رہے ہیں وہ مجبوریاں اگر آپ نے قبل تا رخ نہیں کیا کسی اور طرف رخ کیا قبلہ پتہ ہوتے ہوئے تو آپ کی نماز باطل ہے کیونکہ جب ایک چیز شرط رکھی جاتی ہے شرط پورا نہ ہو تو وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں جو بحالہ قبلے تعرخ کرنا شرط ہے فی صحاحت صلاح نماً صحیح ہونے کے لیے مال قدرتی قدرات کے سر میں اور چیز یہ بھی آپ کو ذہن میں کہ علمی طور پر شرط کا لفظ جو ہے کسی بھی عمل کے اندر سے داخل ہونے سے پہلے بجا لانے والی چیزیں ہیں عمل کے اندر کی چیزیں نہیں عمل سے پہلے انجام دیتے اور اس عمل کا صحیح ہونا ان چیزوں پر موقوف ہوتا ہے تو ان کو شرط کہا جاتا ہے اس لیے تہارت کو بھی جسم کا پاک ہونا لباس, اچھا، لباس کا پاک ہونا وضو غسل کا ہونا اور ان چیز زمین کا جو ہے نماز پڑھنی جگہ کا حلال ہونا قصبین نہ ہونا اگر قبل ترخ کرنا یہ سب نماز سے باہر ہم نے میسر کر کے حاصل کر کے پھر نماز میں داخل ہونا ہے اس لیے ان تمام چیزوں کو شرط سے تعبیر کیا یہ شرط کے اصطلاح علمی تبابلزے میں رکھیں نفسِ عمل سے میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کرنے والی چیزیں ہیں اور نفس عمل کا صحیح ہونا ان پر موقوف ہوتا ہے یہ حاصل ہو تو نفس عمل صحیح ہوتی ہے یا حاصل نہ تو نفسِ عمل صحیح نہیں ہوتی ہے جس طرح ایک نورباشی کے لیے استنجا وضو کے لیے شرط ہے استنجا نہیں کہ آپ کا جو باطل ہے ہاں جی تو اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے کچھ چیزیں بیان کریں جن کو شرط سے تعبیر کیا ہے ان کا نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو حاصل ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک قبلے کی طرف رخ کرنا تو اما استقبال اور قبلت بار قبلے کی طرف رخ کرنا فشن شرط ہے صحت صلاحات نماز صحیح ہونے کے لئے مال قدرت البتہ آپ قدرت رکھتا ہو قبل ترخ کرنے کا اللہ جو ہے لسائر متنفر مگر سوائے نفل پڑھنے والے لوگوں کے لیے دونوں لوگ جو نفل نماز پڑھتے ہیں نفل میں اگر آپ کام سے ضروری کام سے جل رہے ہیں تو جو ہے چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں نفلی نمازیں جو ہیں تو اس میں قبل طور رخ شرط نہیں ہے لیکن واجب نمازوں میں فرد نمازوں میں قبل طور رخ کرنا میسر ہوتے ہوئے شرط ہے لازم ہے آپ نے رخ نہیں کیا جان بوجھ کے آپ کی نماز باطل ہے تو ہر نفل پڑھنے والے کے لیے قبل اگر میسر نہیں ہوا نہیں کیا تو اس کی نماز باطل نہیں صحیح ہے و الخائف ہے لیکن قبل طرخ کرنا افضل ابھی بعد میں آئیں گے بہتر تو اس لیے ہم اسی افضلیت کو انجام دیتے ہیں تاکہ ثواب پورا ملے اس کے علاوہ قبلا جن کے لیے شرط نہیں ہے وہ لقائف ہے یعنی یہ اورنگ فرض نماز ہے لیکن وہ اس نے نماز نہیں پڑا ہے دشمن اس کے پیچھے پڑ گیا وہ تو دشمن سے باغ رہے ہیں تو اس نے اس کو جس جہاد پہ باغ رہے ہیں اسی جہاد پہ رخ کرتے ہوئے نماز کے اشارے سے پڑھتے ہوئے وہ باغ سکتے ہیں وہ لقائف مینا وہ شاہ جو دشمن سے خوف میں ہیں اور اس سے باغ رہے ہیں واغ اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے کسی بھی سیلاب سے بھاگ رہے ہیں کسی طوفان سے بھاگ رہے ہیں کسی خطرے سے بھاگ رہے ہیں ہاں اور انہوں نے نماس نہیں پڑھا ہے تو اس رب میں ان کے لیے نماس کا لے رمضے کی طرف رخ کرنے کا شرط اب ان سے ثابت ہو جاتے اس مجبور مجبوری کی وجہ سے تو یہ لوگ ان گانوں نہ اگر یہ لو سوار حالت میں ہو راکیو او راجلین یا او یا راجلین پیدل چل رہا ہو دونوں صورتوں میں جو خوف سے باغ رہے ہیں خطرے سے بھاگ رہے ہیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے قبلے کی شرط نہیں ہے ان کے لیے قبلہ کیا ہے فن سو بدتر ان کے لیے اسی راستے کا جہاد جس طرف وہ رخ کر کے باغ رہے ہیں جا رہے ہیں وہی جہاد بدل قبلتی قبلے کا بدل ہے فیحقم ان مجبور لوگوں کے حق میں فرض نماز ہوتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے فرانجے نماز چونکہ نہیں پڑھائی اشارے سے رکو سجود کرتے ہوئے وہ پڑھتے چلیں گے وہ ان سرا اور ایسے لوگ کے لیے جو خوف کے حالت میں باغ رہے ہیں، قبلہ ان کے لیے میسر نہیں ہیں تو ان کے لیے بھرمانے اگر میسر ہو جائے انتہا سرا فی الحرام تقبیر احرام پڑھتے ہوئے صرف نیت کرنے کے بعد تربیت احرام پڑھتے ہوئے نیت اور طبی احرام کے لیے توجہ رخ کو قبلہ کی طرف صرف طبیل احرام پڑھتے ہوئے قبل ترخ کر کے اللہ عبد پڑھیں نیت پڑھ کر پھر اپنے راستے پر دیکھتے ہوئے چل پڑیں یعنی کہ تھوڑی دیر رک کے قبل تب کریں طبی احرام پڑھیں پھر اپنے راستے پر چل پڑھیں نماز پڑھتے ہوئے اشارے سے تو اس کے لیے یہ حاصل اگر قبل رخ کرنا طویل احرام میں حاصل ہو ان تحصیل اگر میسر ہو جائے طویل احرام بڑھتے ہوئے توجہ رخ کربل قبل طرح کا نا تو یہ افضل صورت ہے بہتر صورت ہے اس شاخ جو خوف کے عالم میں ہیں دشمن سے بھاگ رہے ہیں یا سیلاب سے طوفان سے کسی بھی خطرے سے بھاگ فرماتے ہو شدت الخوف ہے <تصفح> وہ خوف بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی صورت میں اور نبی نماز نہیں پڑھائے تو یج عداء الفراض فارض نمازوں کو ادا کرنا پھر شعری چلتے ہوئے چلتے ہوئے پڑھنا بھی بلامائی اشارے سے کن نوافل ہی. نوافل کی طرح جس طرح نوافل پڑھتے ہوئے چل... پڑھ سکتے چلتے ہوئے اس طرح یہ بھی چلتے ہوئے ان اشارے سے فارض نماز کو رک و سجود کرے تھوڑا سا جگتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں اولا یجیب القضا <خخ> آپ ایک بار سے اس نے خوف کے عالم میں نماز کو اشارے سے پڑھا چلتے ہوئے پڑھا تو پھر اس پر واجب نہیں ہے قضا اس نماز کا قضا کرنا کیونکہ اس وہ اسی حالت میں اس کے لئے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا جس طرح وہ پڑھ سکتا تھا پڑھنے کا حکم اس نے پورا کیا لہٰذا اس پر اس نماز کا قضا واجب نہیں لیکن وہ ان اگر وہ ارادہ کرے قضا کرنے کا بعد میں جب حالت نارمل ہو جائے کہنا افضل ہے تو یہ افضل شرا تھے لیکن اگر ان اس اشاروں سے پڑھے ہوئے نماز کو خوف عالم میں چلتے ہوئے اگر اس کو قضاء نہ کریں بعد میں تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن کریں تو افضل ہے وہی ہم بغان نہ لیم آپ فرمائیں چلتے ہوئے آپ نماز پڑھیں گے اشارے سے پڑھیں گے تو فرماتے ہیں اور سزاوار یہ ہے چاہیے کہ ان لعمہ یہ کی اشارہ لسجود سجدے کے لیے جب آپ اشارہ کر رہا ہو تو کانا اخبار تھوڑا زیادہ جھکیں بنا رکو رکو کے مقابلے میں یعنی اگر جب چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ اشارے سے نماز پڑھیں تو سر جو ہے اگر آپ رخوع کے لیے تھوڑا سا نیچے کیا تو سجے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ نیچے کرتے ہوئے نماز پڑھیں تو یہ یہ حکم ہے یعنی رخوع کے لیے اشارہ اور سجے کے اشارے میں سر کے اشارے میں تھوڑا فرق ہو کہ رخوع کے لیے تھوڑا سا آخ پاس تھوڑا سا زیادہ نیچے سر کو نیچے کریں جو کہیں تو یہ ہو کے عالم میں پڑھی جانے والے نماز سے اب یہ بات ختم ہو گیا ہاں جی کہ خوف کے عالم میں انسان قبل تخ کر کے قبل تعرخ کرنے کے شرط اس کے لیے وہ شرط ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شرط عام حالت میں نارمل حالت میں قبلہ پتا ہو آدمی قبل رخ کر سکتا ہو پھر رخ نہ کرے اس کی نماز باطل ہے لیکن اس خوف کے عالم میں جان بچانے کے لیے اور کسی سیلاب کے خوف دشمن کے خوف خوش بھی ہو تو وہ چلتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے نماز کو اشارے سے پڑھیں گے فرمایا اگر تقبی تو احرام پڑھتے ہوئے نیت کر کے اس وقت قبلہ رخ کرنے کا موقع مل جائے تو سی اگر وہ بھی نہیں ملا تو وہ بھی جس جہاد پہ آپ کے لیے گنجائش پڑھ سکتے ہیں فرائض کو بھی اشاروں سے پڑھتے ہوئے چلتے ہوئے پیدا یا سوارے چلتے ہوئے نماز کے اشارے سے پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں لیکن یہ سوالت سامی ایک بات یہ سمجھ اللہ نے نماز میں کہ تم خوف حالات صحیح نہیں ہے بعد میں پڑھو قضاء کر آمدن قضاء کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے شریعت میں نماز کے بارے میں قضاء کی گنجس امدن بالکل نہیں ہے لیکن نماز میں بہت ہلکا کیا جب ابھی آپ دوڑتے ہوئے صرف سر اشارے سے پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے پھر بعد میں پڑھو کا حکم نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کا وقت کے اندر پڑھنا کتنی اہمیت ہے ایزان کرام اس چیز کو تھوڑا ہم ذہن میں رکھیں فی آگے ہیں، کے حوالے سے وہ ابھی جوفیل کہعوت اگر آپ کعبے کے قعبے کے باہر ہے ہم لوگ تو کعبے کے تف رخ کرتے ہیں پوری دنیا سے اگر آپ کعبے کے اندر پہنچ جائیں تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں فرماتے ہیں وہ ابھی جوفیل کہاوتِ کاوے کے اندر یہ عجیوز و جیس علیہبال آپ کو رخ کرنا الائی جدارن کے جس دیوار کے طرف رخ کریں صحیح ہے جس دیوار تف رخ کرنا واقع ہو جائے آپ کے لئے صحیح ہے رخ کر سکتے ہیں ویلاباب کعبہ کے دروازے کی طرح بھی رخ کر سکتے ہیں ان کا مسجد اگر دروازہ بند ہو تو ادھر بھی رخ کر سکتے ہیں اما الال باب المختو اگر کعبے کا دروازہ کھلا ہو یا والا سچ یا, یا کعبہ کے چھت پر جائیں وہاں نماز پڑھیں تو پھر وہاں پر علم یقن شاخت اگر نہ ہو آپ کے سامنے کوئی شاخص یعنی کوئی رکاوٹ چیز سامنے کھڑا نہ ہو کوئی لکڑی یا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نماز کے سامنے رکھیں آپ کے دروازے کے ساتھ جو ہے چھت پر ہو تو آپ کے سامنے کوئی چیز رکھے بغیر نماز پڑھنا یہ جو ہے بے نظہی آپ کے سامنے کوئی شاخص رکھے بغیر انلم یقن اگر نہ ہو شاخل کوئی رکاوٹ ہاں کوئی شاخص کوئی چیز آپ کے سامنے توجہ کہا کے جانے سے رونے کے لیے نہیں رکھا ہو تو پھر جو ایک فخریت تو نماز مکرو یعنی کہاوے کا دروازہ کھولا آپ اندر سے نماز پڑھو سامنے کوئی رکاوٹ کوئی چیز نہیں رکھا ہو آپ کے توجہ کا آگے جانے ہٹانے کے لیے تو پھر وہاں مخرو ہے چھت پر بھی اسی طرح مغرو ہے اندر بھی مخرو ہے اور کوئی چیز سامنے رکھا توجہ کو رونے کے لیے ایک لاٹھی بھی کھڑا کر دیا ہاں جی یا کوئی کرسی ورسی وغیرہ سامنے رکھ دیا کوئی کپڑا سامنے ڈال دیا پھر مکروح نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وہ ان تاع یا رفیع سب دل قبل تگر کی رخ کے بارے میں آپ کو پریشانی ہو پتہ نہ چلے حیران ہو جائیں لیکن ویوں کیوں نہ ہو اور آپ کو جس وجوہ کرنا اس کے بارے میں تحقیق کرنا لوگوں سے پوچھنا ممکن ہو بین الخبیر کسی باخبر شاہ سے لوگ وہاں دستیاب ہے آپ کے سفر میں الخفیر یا راہگیر مسافر سے پوچھنا ممکن ہے راستے سے ملاقات ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور غیر میں اس کے علاوہ لوگوں سے ہاں جی آپ کو معلومات کرنا ممکن ہو جیسے قبلے کا کسی قبرستان سے تو قبرستان سے مسجد نظر آئے تو اس کی مسجد کے رخ سے کسی کو سورج نظر آتے سورج کے رخ سے اگر آپ کا قبلے کا رخ معلوم کرنا ممکن ہو تو وہ جب تفاح سے واجف ہے اس سلسلے میں جس سے جو کریں تحقیق کریں اور قبلہ جس طرح ثابت ہو گیا اسی طرح رخ کریں ویلنم ہی ممکن اور اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو یعنی سورج دیکھے کرنے کے علاوہ سورج میں دھوپ ہے بادل چھائے ہوئے سورج نظر نہیں آ رہا ہے ہاں کوئی مسجد قبرستان بھی نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بندہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے آپ سفر پہ ہیں تو ایسے سورج میں جو ہے خبر تو آپ اپنی کوشش سے ہاں جو ہے قبل کی طرف رخ کریں اپنی کوشش سے جو بھی ہاں جی آپ کو کوئی بھی علامت نشانی مل جائے اسی کو مرد نظر اسی کی بنیاد پر آپ کو لے کے ایک جہاد پہ رخ کر کے نماز پڑھیں وہ ان باقی البی اشتہادی اچھا, ہاں جی اب آگے فرماتے ہیں جو آپ نے اپنے اشتہاد سے نماز پڑھ لیا ایک طرف رخ کر کے ان یہ اللہ ہوگا بول کے پھر وہ ان باقی الوا تو اور اگر وقت باقی ہو پتحق کا اور یہ بات آپ کو بعد میں نماز پڑھنے کے بعد ثابت ہو جائے ان نسلا توقعات یہ کہ آپ نے جو پہلے اپنی تاخیر سے قبلے کے بارے میں تحقیق کر کے نماز پڑھی تھی وہ تو وہ تو واقع ہو چکی تھی الہ غیر القبلہ قبلے کی طرف وہ واقع نہیں ہوئی تھی بعد میں پتہ چل گیا وہ تو کشور سائٹ کی طرح مشرق یہاں جانب جنوب شمال ہو گیا تھا تو پھر وہ جب بھلا یاد ہے واجب اس کو دوبارہ پڑھنا یعنی وقت موجود ہو تو وقت موجود ہو تو پھر آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا واجب ہے ورنہ فلاں ورنہ واجب ہے نہیں ہے ورنہ آپ نے اپنے اشتہار سے جو نماز پڑھ لیا تھا ہاں جی وہی نماز آپ کے لیے وہی ہے آپ اس میں دوست ہوتے ہیں ایک تو آپ کو بعد میں پتہ ہی نہیں چلا بھائی میرا نماز قبل تک ہوا تھا نہیں ہوتا تو پھر وہ بھی صحیح ہیں اور یاد جو ہیں آپ کو پتہ چل کہ قبل طرف واقع ہو گیا وہ الحمدللہ وہ نور النور ویسے صحیح ہو گیا یاد جو ہیں بعد میں پتہ چل گیا یار یہ تو قبل طرف رخ نہیں ہوا تھا غلطی ہوا تھا قبل کا رخ کوئی اور طرف رخ کیا تھا لیکن آپ کو جو ہے لیکن اب دوبارہ پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا جو دوسرا نماز کا وقت ہو گیا پہلے نماز کا وقت ختم ہو گیا مثلا ضور عاصر کا آپ نے اس طرح پڑھ لیا تھا مغرب ہو گیا ہے ہمارے بیشہ کا نے اس طرح پڑھ لیا صبح ہو گیا صبح کے اس طرح پڑھ لیا سورج طلوع ہو گیا مثلا تو ایسی صورتوں میں پھر آپ کے لیے فرمایا دوبارہ پڑھنے کے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں کالمات کے ساتھ آج کی یہ کلاس اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کے دین کے مبارک اقامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر جان کر عمل کرنے کی توفی دے کیونکہ میرا ذہن دین پر عمل کرنے بھی ضروری ہے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اور عمل کو صحیح طریقے سے کرنے بھی ضروری ہے اپنے مرضی سے عبادت کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو خدا ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی عطا فرما آمین